سوال ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ بعد جماعت نماز میں امام صاحب کے پیچھے نماز میں کیا پڑھنا چاہیے میں نے کسی مولوی صاحب سے سنا تھا کہ بس ثنا اور کل شریف پڑھنی چاہیے اگر ایسا ہے تو چار رکت والی نماز کی تیسری رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے دیکھیں امام کے پیچھے تو قراءت نہیں ہے قراءت الامام قراءت الحو کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے یہ جگہ اپنی جگہ یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے تو لہٰذا اب یہ سوال بچتا ہی نہیں ہے کہ تیسری رقط میں جب امام صاحب جہری کراط نہیں کرتے اور ارشا کا جو معاملہ ہے اس میں جہری کراط اور تیسری چوتھی رقط میں صرف ہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی مختدی کو امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑنا ہے قرآن بعد میں جو ارشاد ہے قرآن فسطمی اللہ انست الرحمن کے جب قرآن پڑھا جائے تو اسے بغور سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے بعض وقان نے یہ بھی فرمایا کہ اس قرآن کی اس آیت سے مراد مختدی کا سننا ہے کہ مقتدی کے لیے یہ لازم ہے کہ جب امام قراءت کرے تو اسے بغور سن کے خاموش رہنا ضروری ہے واللہ تعالیٰ عالم